دیکھ آکر کر کوچے چا کے میں کبھی قیس تو لیلا بھی تحرا بھی تو محمل بھی تو محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا متا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معور ہو جانا متا